جی نے کام لگایا تھا بتانے یاد کرنی تھی اور سنانے امر کی گردانے ہو گئی اب آگے دیکھیے امر کی امر حاضر کی کردانے جو چھ کے بچ کے تھے اب ان کی کردانے کرنی ہیں امر حاضر معروف افل افلا افلو افلی افلا افلنا افل افلا افلو افلی افلا افلنا اس کے سکیلا کی طرف میں چلا جاتا ہوں فوراً ٹھیک ہے اسی امر حاضر کے سکیلا کی طرف اب وہ ان، ان آخر میں تو کیا آ جائے گا اس پل نہ یعنی اب کسی کا دان پہ چلا گیا Which means when they saved, you save Because that's how it should work in the modern world. E-shirts. That would be typical. I'm going to do three things from it. Ifalan, ifalan, ifalan. Okay? Ifalan, ifalan. Uh, Again. Ifalan, ifala, ifalu, ifali, ifala, ifalna. Now I'm going to do this thing. اے فلنا اے فلان اے فل فلان اے فلن خفیفہ کرنے لگا فلن فلن اب میں مجھول کی گردانے کروں گا سارے اس کی مجھول کی لتو فل للا لیتو فلو لطو فلی لطو فلا لیتو فلنا لطوفلتو اب میں سکیلا کروں گا اسی کا فل کا لطو فلنا لطو فلان فلنا لطو فلنا لطو فلان للنا اب اس کا خفیقہ کروں گا لطوفل لطو فلون لطو فلن اس میں یہ حاضر کی چھ سیوں میں ساری کردانے کرنی ہے تو دوبارہ دیکھیے لطو فل لطو فلاں لطو فلو لطو فلی لطو فلاں لطو فلاں سچیلا کیسے آئے گا تو فلانے تو پلون نہ اگر اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو بس جس طرح یہ کالم لکھے اس طرح یاد کر لیں دوبارہ دیکھیں اے فل افلا افلو افلی افلا افلنا ٹھیک ہے نا اس کا مجھول کیسے آئے گا مجھول کیسے آئے گا امر حاضر مجھول کیسے آئے گا لتو فل یہ تو فلاں للول یہ تو فلی للاں للنا اب امر معروف بنون شکیلا امر معروف بنون سکیلا کیسے آئے گا یہ فلنا اے فلان یہ فل فلنا فلان فلن امر مجہور امر حاضر مجھول نے سکیلا یہ تو فلنا یہ تو فلان یہ تو فلنا یہ تو نہ یہ تو فلان یہ تو فلن اب آج امر معروف بنون خطیفہ عرف علن عف اور امر مجھول بانون خطیفہ کیا آئے گا لطف علن لطف علون لطف علین ٹھیک ہے جس طرح نکلیں گے ویسے ہی بہتر یاد کر لیں مجھول میں تا آتی ہے نا مجھول میں تا ہے نا امر بنانے کا قاعدہ جس وقت ہم پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اس وقت حاضر کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ تا غائب ہو جاتی ہے نا تا نہیں آ رہی لیکن کسی حاضر کے اندر تا نہیں ہے کسی بھی معروف کے اندر لیکن مجھول میں ہوتی ہے فائدہ پڑیں گے کہ امر بنتا کیسے ہے تو اس سے چل جائے گا آپ کو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ठीक है जी बस इतना ही फिर वही मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं कि आप लोग याद कर लें, ले पीछे भी रह गए हैं वो भी कह रहे हैं जी हम पीछे हैं, तो जो पीछे रह गए हैं वो उसको जो है ना थोड़ा सा जरा हिम्मत करें इसलिए का, काम बहुत ऐसा चल रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ दे रहा हूँ क्या चले आप लोग हो जाएगा बस और क्या पढ़ना है मुझे तो ऐसे लगता है मैं पढ़ाता ही नहीं हूं कुछ आजकल तो ऐसा मैं पढ़ा रहा हूं मुझे लगता है कि कहीं क्या पढ़ाना हुआ दो यानी दो मिनट का, का काम दे दिया بس اس کو اپنی یاد کرنا اس طریقے سے پھر انشاءاللہ کل پھر اس کو آگے وہ لے کے چلیں گے پھر. آگے کل اس کا ترجمہ اور گردان بنانے کا طریقہ کیا ہے کل بس آ جاتا ہے پھر ٹھیک السلام علیکم